میرے مرشد محبوب سیدی سنتی محب و محبوبی مرشدی مولا یار فلّہ مجدد تمام حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشع ہائے لمحات غفلطی کے لیے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ اللہ کے پرانے باغ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نہیں اللہ کو نہ سنجا جگہ اور آگے فرمایا کہ اللہ اللہ فرما کہ جب موت کا وقت آ جائے گا انسان کے دنیا سے جانے کا وقت آ جائے گا اس کے بعد ایک ساتھ بھی نہ پہلے موت آئے گی نہ ایک ساتھ بھی تاخیر نہیں ہوگی بس جب وقت آیا چلے گئے حضرتِ علیہ السلام آ گئے اور ان سے کہا کہ دولت لے لیجئے ہماری یہ چیزیں لے لیجیے دیکھیے یہ کتنی چمکدار ہیں اور کتنے عالی شان یہ جی ہمارے رہائش کا مکان ہے کتنے کتنی عالیشان ہماری دکان ہے اور یہ دولت وغیرہ سب لے لی لیجیے ذرا پانچ منٹ کو ہم مولت دے دیجئے تو ہم دولت آپ پڑھ لیں اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، لیں عادی کر لیں ایک سال تھی تاخیر وہ خود ہی کر نہیں سکتے وہ چاہے بھی تو نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور اللہ کے حکم کے پابندی اور ہر انسان اپنی حیات کی ایک میعاد لے کر آیا ہے جو کہ بندے کو نامعلوم ہے کچھ معلوم نہیں ہے کہ کب ہمیں دنیا سے روانگی کا ایسان ہو جائے اور اس کے بعد یہ نہیں کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی بلکہ اب تو حقیقی زندگی شروع ہوئی کیونکہ ہم کسی خاص کام سے اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں اور وہاں آ کر ہم اس کام کو بھول کر دوسری چیزوں میں پڑ گئے جیسے کہ کوئی آدمی کسی بہت ہی خاص اور بہت ہی اونچی شخصیت سے ملنے جائے اور وہاں جا اس کے رہائش پر جا کر اس کے محل پر جا کر بجائے اس سے ملنے کے اس کے بیت الخلا کا معائنہ کرنے لگے اس کی راہداریوں کا معائنہ کرنے لگے اور وہاں دل لگا بیٹھے گئے وہ ایسے خوبصورت اور ایڈوانس پید الخلا ایڈوانس اب ایسے ایڈوانس پید الخلا آ گئے ہیں وہ سارے کام کو ہی کر ڈالتے ہیں اور سیٹ صاحب جو ہے اس میں بیٹھ کے تقریباً آدھا گھنٹہ باتھ روم میں گزارتے ہیں اس میں اخبار بھی پڑھتے ہیں دو چار سیکٹ پھونک لیتے ہیں اس کے بعد ان کے جو ہے وہ جو ہے برامد ہوتا ہے ان سے جو ہونا تھا بولنا اس کے بغیر برامت نہیں ہوگا تو آج کل جو ہے تو یہ بات یہ ہے کہ کتنی عجیب بات ہوگی کتنی گھٹیا بات ہے کہ اتنی اونچی شخصیت سے ملنے گئے اور اس کی دوسری چیزوں سے دل لگانے لگے کہ دیکھیے کیسا اچھا یہ میں دکھلا ہوا ہے کیسا اچھا باغ ہے کیسا اچھا ہے یا ہمارے لوگ لوگ ہے اور اس شخصیت سے تو ملے ہی نہیں تو کیا وہ ایک شیئر فرمائے ہیں تجھی کو یا یہاں جلوہ و فرما دیکھا تو ہی کو یہاں جلوہ و فرما نہ دیکھا برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ کہاں دنیا میں تو اللہ کی معلومت حاصل کرنے اللہ کی محبت حاصل کرنے آئے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ کوئی کام ہی نہ کرے کام بھی کریں لیکن مقدم رکھیں اس مقصد کو اس مقصد کو ہم مقدم رکھیں جو اللہ تعالی نے ہمارے لیے رکھا ہے کہ ہم تمہیں اس کام سے بھیج لیں تو اس کام میں لگنا اور دوسرے کام ہمارے ذمے ہے تمہارے دوسرے کام ہم بنائیں گے رزق ہم تمہیں دیں گے زندگی ہم تمہیں دیں گے صحت ہم تمہیں دیں گے کام دیں گے تمہارے ہم بنائیں گے من مخرجا میں تخلّہ یا جڑ لہو مخرجہ وہ یوز اور وہ میں تخلہ یاسرا ہم تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کریں گے ہم تمہیں مشکلات سے نکالیں گے ہم تمہیں رز دیں گے ہم تمہیں عزت دیں گے اخرا مقام انطلّہ پاکوں ہم تمہیں عزت دیں گے سب کچھ ہم دیں گے تم کام یہ کرنا کہ تم ہم کو راضی کرنے کی فکر رکھنا اور اس سلسلے میں تمہارے دل پر اور تھوڑا بہت جسم پر کوئی مشقت ہو جاتا تو اس کو خوشی خوشی برداشت کر لینا اس برداشت کرنے کا انعام کیا ہوگا ودین جاہدوم کی نا لنا دینا ہوں سب لینا کہ ہم تم کو اپنے مقصد میں کامیابی نصیب فرما دیں گے لنا دین نہ ہوں سب کیا ہے مقصد میں کامیابی یعنی تم ہمارے راستے میں مجاہدہ کرو گے تو ہم تمہیں کامیاب کر دیں گے کامیابی کیا ہے اللہ ہمیں مل جائے تو ہم تمہیں مل جائیں گے سیدھا سادہ یہ آسان سا یہ ہے مفہوم کہ ہم تمہیں مل جائیں گے اسی کام سے ہم آئیں اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ آئے تھے کس کام کو کیا, چ... کیا کر چلے تو متے چند سر پر اپنے گھر چلے وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں یعنی کہ وہاں سے تو ہم جو بھی مقاصد لے کر نہیں آئے تھے کہ وہاں جا کے تو خوبی ابھی خوب بچوں میں مصروف کرنا اور خوب فیکٹریوں میں دل لگانا دکانیں کھولنا ترقی کرنا اور فلاں ایجاد کرنا فلاں ایجاد کرنا اور خوب اپنے دوسری چیزوں کے اندر مشغول رہنا تو یہ تو ہم نہیں لائے پرچمان سے کہ یہ،, یہ یہ یہ ساری فہرست یہ ہے کام ایک ہی کام کرنے کو آئے ہیں کیا اللہ کو راضی کرنا یہ ایک ہی مقصد لے کے آئے ہیں اور ہمارا کیا ہے کہ تو متیں چند سر پر رکھنے گھر چلے وہاں سے بچہ بھی نظر آئے ساتھ میں یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے اللہ میں یہ مجبوری کی کھلانا تھا فلانا تھا کھلانا تھا ارے سب کام تو ہم نے تم سے کہا تھا کیا تم تک ہمارا قرآن نہیں پہنچا کیا تم تک ہمارا رسول نہیں پہنچا ہم نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم ایک کام کرنا باقی سارے کام ہم کریں گے اب تم نے سارے کام تو اپنے سر لے رکھے ہیں ہمارے کام تم نے لے لیے اور تم اپنے مقصد کو بھول گئے یہ کام تو ہمارے کرنے کے ہیں ہم تمہیں سب کچھ دیں گے تم کو کیا کرنا ہے تم کو ہم نے راضی کرنا ہے بس یہ ایک کام کرنے بھیجا تھا یہ بتاؤ تو کام کیا کہ نہیں اللہ میں یہ تھا بلانا تھا پناہ ہم نے یہ کام کرنے کو نہیں کہ ہم نے تو تم سے کہا تھا کہ ہم کو راضی رکھنا ہم کو راضی کرنے کی فکر کرنا है? تو یہ کام کیا یا نہیں یہ بتاؤ یہاں تو ایک سوال ہے کہ ہم کو راضی کیا یا نہیں ہمارے ہماری بات مانی یہ شیطان اور نفس کی مانی یہ بتاؤ جب ہم نے کہا تھا کہ شیطان اور نفس تمہارا کھلا دشمن مانے تو تم نے اس کی بات کیوں مانی ہماری بات کیوں نہیں مانی تو یہ سوال ہوگا میں جانے کو تو اس کو رضب نے اپنے اشعار فرمائے ہیں کہ ہائے لمحات مفل مفلت غفلتیں دل کے جو لمحات ہم نے مفلت میں گزار دیے جو کام ہمیں کرنے چاہیے تھے اس کے بجائے ہم دوسرے کاموں میں لگ گئے اللہ کو بھول گئے آر تل کے اپنی خواہشات پر نہ چلنے کا انعام نہ چلنے کا اپنی خواہشات کے نہ چلنے کا انعام کو عشق کامل کی لطف لے رہی ہے اللہ کا قرب اس کو دنیا میں مل گیا میں رہتا ہوں وہ دن رات جنت نے گویا میرے باغ دل میں ہو گل کا خارج خوشی کہ میں قریب رہتا ہوں خالق کا خوشی میرے قریب رہتا ہے پھر مجھے غم کہ میرے کام گئے ہیں اسے پاس آئے جب سے کے آئے جب سے پاس آئے جب سے کے آئے جب سے بو دل کے باتیں جو مشکلات پیش آئیں کبھی کاٹا چھپ گیا کبھی کچھ ہو گیا لیکن جب منظر پہ پہنچتا ہے انسان تو پھر کس ہوتی ہے کوئی انعام لینے جا رہا ہے حدت نے فرمایا تھا کہ اگر آج اعلان ہو جائے کہ اب تو وہ کروڑوں کی باتیں بھی ختم ہوئی ہیں تو اربوں کی باتیں ہیں کہ دیماڑی پہ کوئی دو ڈھائی ارب کا پلاٹ مل رہا ہے فری پہلے آئیے پہلے پائیے <laughs> تو اور سب دھوپ ہو رہی ہے یہاں اے سی میں بیٹھیں تو اور کہا شرط یہ ہے کہ پیدل آنا ہوگا اور پہلے آئیے پہلے پائیے تو کیا کریں گے ہم کہ فوراً جو ہے وہ اے سی سے کہیں گے تیری اے سی کی ٹیکسی اور ہم پیدل چل دیں گے اور اس انعام کو حاصل کرنے اس پلاٹ کو حاصل کرنے مفت مل ہے عزت کے ساتھ ملے گا بے عزتی سے نہیں ملے گا مانگنا نہیں پڑے گا تو ہم دوڑے دوڑے, دوڑے یعنی دنیا کی جو بھی, جو بھی جو کیا کہنا چاہیے اس کو دنیا کی جو بھی کوئی ایسی ہماری خواہش پوری ہو رہی ہوگی یا کوئی ہمیں ہمارے منشا مل رہا ہوگا مقصود حاصل ہوگا تو ہم اس کے لیے طرح طرح کی مشکلات کو اٹھا لیتے ہیں گرمی سردی بھی برداشت کر لیتے ہیں لیکن دین کے لیے حیرت ہے اور افسوس ہے کہ ہم اس مشقت کو برداشت اس طرح نہیں کرتے جیسی کرنی چاہیے جتنی محنت دنیا کے لیے کرنی چاہیے ویسی, ویسی نہیں کرتے اور جتنی محنت آخرت کے لیے کرنی چاہیے ویسی نہیں کرتے لوگ کا قول ہے ایڈ ملک دنیا قدر مقامی کفیحہ بآمل یہ مقامی کا فیحل اتنی آسان سی اور سادہ سی لیکن کتنے کام کی نصیحت فرمائے کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا اس میں رہنا ہے اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا اس میں رہنا ہے تو آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے اور دنیا چھوڑے دیکھتی ہے یہاں کی کامیابی ناکامی کوئی چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی اصلی کامیابی آخرت کی ہے اور خدا نفاستہ ناکامی ہوئی تو پھر بڑی اثر رہے گی بڑا نقصان رہے گا مٹ گئے دل کے پاس آئے جب اسے وہ دل کے پاس آئے جب سے وہ دل کے لوگ ہے چ مل گئے چھ شامل لمال کیاائ بھائی جب تک اللہ کی راستے کی راستے میں اپنی خواہشات کا نہ ہوگا سمجھے اس وقت تک اللہ ملے گا نہیں اللہ کا پل نہیں ملے گا لاکھ تجزیہات کر لو ذکر اللہ لے کے بیٹھ جاؤ تجزیہ لے کے بیٹھ جاؤ چلے لگا لو احتکاب کر لو کتنے بھی کام کر لو لیکن جب تک اپنی اپاہشات کو توڑا نہیں جائے گا اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو اور اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے روکا نہیں جائے گا اس وقت تک اللہ ملے گا اللہ کا فرم نہیں ملتا صرف ذکر اللہ سے اگر ملتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ پرانے پاک میں فرماتے ان اولیا جو تحجر پڑھتے وہ میرے دوست ہیں اس سے تو ترقی تو ہوتی ہے ازکار سے ترقی ہوتی ہے لیکن اصلی کام کرنے کا کیا ہے ان اولیات تقویٰ اختیار کرنا اصلی کام کیا ہے تقوع اختیار کرنا کیا میرے مشرق میں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص صرف فرائض واجبات اور سنت موقع ادا کرے اور ایک بھی اللہ اللہ نہ کرے اور نہ ہی کوئی نفل پڑھے نہ ہی کوئی چلے کھینچے لیکن ایک گناہ بھی نہیں کرتا تو یہ اللہ کا ہے ایک گناہ دلیل کیا کہ گولیا ہوں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ میرا دوست کون ہے وہ ہے جو متقی ہے جو گناہ نہیں کرتا جان لگا دیتا ہے جان کی بازی لگاتا ہے اور مجھ کو خوش کرنے کے لیے جان کی بازی لگاتا ہے اور میری ناخوشی سے بچنے کے لیے بھی جان کی بازی لگاتا ہے یہ میرے دوست ہیں یہ, یہ میرے دوست ہیں متقی اور اگر کہیں گناہ کر بیٹھتے ہیں تو جب تک سو جگہ کو رو رو کر تر نہیں کر دیتے معافی نہیں مانگ لیتے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے تو وہ پھر بات, بات, بات اخواہ ہو گئے پھر متقی ہو گئے متقی اس کو تھوڑی کہتے ہیں کہ جس سے گناہی نہ ہو جس سے گناہ ہی نہ ہو وہ تو معصوم ہوگا منتفقی ہوگا جیسے فرشتے جیسے انبیاء علیہ السلام یہ سب معصوم ہیں لیکن ان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے سب کے سب کل حکومت خطاون کے اندر شامل ہے تم سب کے سب قطا کار سے بات میں ہے کل حکم ف مگر کیا تم اگر فتا کار ہو بہت زیادہ فطائیں کرتے ہو تو تم خیر الخطئین بھی ہو سکتے ہو تمہاری یہی خطائیں سبب عطا ہو سکتی خطا سبب عطا کیا بات میں چلے رشید کی شمار یہ خطا بھی نہیں عطا ہو سکتی ہے دنیا میں تو اس کا تصور ہی نہیں یہ وہی کریم مالک ہے کہ تم ایک کام کر لو اگر تم گناہ کر ہی بیٹھے ہو اور تم سے گناہ نہیں چھوٹ رہے غفلت نہیں جا رہی تو ہمارے دربار میں سنڈے سر رکھ ہم تم کو معاف کر دیں گے بس ایک بار ندامت سے ہی کہہ کہ دو اللہ میں نے گناہ کر دیا آپ کو ناراض کر دیا کہ اللہ مجھے معاف فرما دی تو ہم تمہیں معافی نہیں کر دیں گے بلکہ تمہیں خیر الختائین کے ذریعے سے اپنے کرم کے جو ہے بارش فرما کر تب بنا کر اپنا پیارا بنا لیں گے تب کیسے پیارے ہو گئے اللہ جو ہے بد تو کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ محبوب بنا لیں کیا بات ہے خطا فتح کر بیٹھے تو معافی مانگ کر الٹے اور محبوب ہو گئے وجہ اس کے کہ اللہ سے دور ہوتے فتح ہاں کر کے دور ہوئے لیکن معافی مانگ لی تو اس اس جس منزل سے پہ پہلے تھے گناہ کرنے سے پہلے اس سے بھی آگے خرک کو مل گیا کیا بات ہے اللہ کیا کہ جلط کر دن سے جو مجھا تمو کتنی خوشیاں سے خوشیا پتنی خوشیا اب جیسا دل دل کے دول دول پاس رہتے پاس رہتے دل کے حالے والے بہار دل میں کتا کہ باہر دائنی بہار دل کو حاصل ہوتا حیات جاویدہ دل کو حاصل ہوں. اب دل سے میرے دل کے پاس رہتے جب دجل کے تو ہمیں جب نجل کے تو پانی کیا ہوں گے دل میں سار یا جہاز سمندر میں جاتا ہے پانی کا تو اوپر نیچے لے رہے ہیں اوپر نیچے ہو رہی ہے اور کبھی جہاز نیچے کو جا رہا ہے کبھی اوپر پتیا ایسے ڈول رہا ہے تو اس ڈولنے میں یعنی اللہ کے راستے میں جو مجھات پیش آ رہے ہیں کبھی نکل رہا ہے کبھی پھر ڈوبتا لگ رہا ہے کبھی کچھ مشکل کبھی کچھ مشکل لیکن اس کو پتا ہے کہ میں جس منزل کو جا رہا ہوں بڑی عظیم شان منزل مجھے ملنے والی ہے اور یہ سب حالات جو زجر اور یہ سورج اور سمندر کا اوپر ہونا اور نیچے ہونا وہ کیا کہتے ہیں اس کو چھوڑنا چاہیے ذرا وہ اور لوگوں کو اس ہیں خاص طور کے نا مد و جدر مد و جدر جو یہ جو حالات ہیں یہ حالات کے مد و جدر. یہ سب میرے محبوب کے دل. بھیجے ہوئے ہیں کہ دیکھتا ہوں کہ یہ بندہ جو ہے ان حالات میں راضی رہتا ہے جی یہ حالات بیچنے بھی آتے ہیں محبوب کی طرف سے محبوب پاک کی طرف سے آتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے راضی رہتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام حالات میں نہیں بیچتا ہوں یہاں سے بلائیں تین اور فلک کما ہے چلانے والا شہنشاہ ہے اسی کے زیر قدم ہمارے ہے اور کوئی مفر نہیں حالات یہ مشکلات اور یہ پریشانی اور مصیبتوں اور حادثات سے بچنے کا کیا طریقہ ہے اور دوسری کداب کو چھوڑ دو بلکہ اللہ سے چمٹ جاؤ اللہ کے زیر قدم زیر امان میں آ جاؤں بس اللہ سے چپک جاؤ اپنے دل کو اللہ سے لگا لو تو کیا ہوگا کہ اسی کے زیر قدم امان ہے موس علیہ السلام سے کسی یہودی نے پوچھا کہ اللہ جب کوئی دشمن گیت چلا رہا ہو تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے تو حلف موس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا جب اللہ تعالیٰ سے شرف حاصل ہوا پوچھا تو پھر جواب دیا کہ تیر چلانے والے سے تیر کے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس تیر چلانے والے سے چپٹ جائے تو وہ تیر کہاں جلائے گا وہ تیر ابھی چلا رہا ہے اور وہ اس کے چپٹ گیا جا کے تیر کہاں چلائے گا تو یہ طریقہ ہے دنیا میں آرام اور خوشی سے رہنے کا سوائے اس کے اور کوئی طریقہ نہیں یہ عالم ہے شروع عشرت کا یہ باتیں کیس و مستی کی فائشات فرما دیں کیا عالم عش و عشرت کا یہ باتیں کیسو مستی تھی بلند اپنا تخیب کر یہ سب باتیں ہیں بستی جہاں در اصل گوان جہاں در اصل ویرانہ ہے وہ صورت ہے بستی تھی کیا ویرانہ را ابھی ہم ہیں یہاں ابھی چھوڑ کے چلے گئے ویران ہو گیا ہمارا تو سب کچھ ویران ہو گیا ہم چلے گئے ہمارے ختم جہاں در اصل ویرانہ ہے وہ صورت ہے بستی تھی بس اتنی سی حقیقت ہے فرید اقباب ہے کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے آج ہمارے نسلوں کے اندر شاید بس باپ کو یاد رکھا ہوگا دادا کو بہت سے بہت پردادا کو اس کے بعد کون جانتا ہے کہ ہمارے شکر دادا کون تھے ان سے پہلے کون تھے قبول لیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ عجیب نظام ہے آزت نے کیا بات فرمائی کہ کسی کے انتقال پر حضرت تعلیم کے لیے تشریف لے گئے تھے تو وہ آزت نے فرمایا کہ دیکھو ہر کام میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے اب اگر آپ رو رہے ہیں بہت زیادہ طبیعت بند تو ہر ایک کو ہے ظاہر اپنا پیارا چوٹ گیا ہم سے تو اگرچہ یہ جدائی جو ہے آرضی ہے لیکن اس کے بھی غم تو ہوتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اس قدم کو اتنا بڑھانا سوچ سوچ کر اس قدم کو بڑھانا یہ جائز نہیں ہے تو حضرت نے فرمایا کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں آج اگر ہم چاہیں کہ ہمارا کوئی پیارا ہم سے جدا نہ ہو تو چلو ہمارے باپ رہ گئے یہ ڈیڑھ سال کے تو باپ ہو گئے وہ, جا, وہ نہیں جا رہے پھر چلو ان کے... اچھا لوگ کو تو دیکھ لیا اس کے بعد وہ دادا بھی رکے ہوئے ہیں پھر پر دادا بھی روکے ہوئے ہیں اور ان کے بعد سگر دادا بھی رکے ہوئے ہیں اور پانچویں دادا بھی رکے ہیں چلو تو پانچ دادا پانچ دادیاں اور پانچ نانا اور پانچ نانیاں تو یہ سب رک... رکھے ہوئے ہوں گھر میں موجود ہو اور بےچارے بوڑھے ہو گئے اور ان کو کوئی ساری دیکھ بھال ہرانا متانا یہ وہ پاسبل ہے ممکن ہے یہ سب اللہ کا نظام ہے اب کیا کیا نظام ہے اور اتنی آسان تھی مثال پاکستان میں نے فرمائی سفر کے لیے کہ فرمایا دیکھو ایک شوکیس ہے اس میں نیچے کے خانے میں بارہ پیالیاں رکھی ہیں بارہ پیالیاں رکھی ہیں اور مالک جو ہے نوکر سے کہتا ہے کہ یہ دو پیالیاں اس میں سے اٹھا کے اوپر والے خانے میں رکھ دو اب نوکر کو اعتراض کرنے کا حق ہے کہ صاحب کیوں آپ یہ دو اوپر رکھوا ہیں تو وہ تو نہیں کہے گا تو ایسے ہی علیہ السلام آئے انہوں نے دو پیالیاں ان کو اوپر پہنچا دی اس کے بعد پھر تھوڑے دن بعد کہتے ہیں دو اور اوپر پہنچا تو دو اور اوپر والے خانے میں چلی گئی تو یہ دو پیالیاں اگلی دو پیالیاں جا کے مل گئی ایسی باقی پیالیاں بھی سب اوپر رکھوا دیں گے وہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا ہم سب وہاں جا کے انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی پھر وہ ملاقات ایسی ہوگی کہ پھر ٹائم ملاقات ہوگی پھر چڑی نہیں ہوگی کیا آخری ملاقات ہے ایسی پیاری پیاری باتیں سبر کی تنظیم کے لیے تسلیم و جگہ کے مثالیں دے دے کر بزرگوں نے سمجھائی ہے ہاں جو شعر پڑھنا چاہ رہا تھا بہت کم ہے تو فاضر صاحب کا شعر یاد کیا ہے کسی کو فکر گونا گو میں ہر دم سر گراہ پایا دنیا کا جو حال احوال ہے فائدہ صاحب اس کو ان میں پیش کر رہے کسی کو فکر گونا گو میں ہر دم سر گراہ پایا کسی کو رات دن کیا ہے کسی کو فکر گونا گو میں ہر ہردم سرگر پایا کسی کو رات دن سرگرم میں فریادوں کھوا پایا کسی کو رات دن سرگرم میں فریادوں پایا کوئی ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا اور کوئی فکر گونا گو میں نہیں طرح طرح کی فکریں ہیں لوگوں کو شرا فلاں کام کرنا ہے یہ کام کرنا ہے, بن رہی ہے. یہ کریے یہ کام کرنے ہیں اور اللہ کو بولے بے. کسی کو فکر گونا گو میں ہردم سرگراں پایا کسی کو رات دن سرگرم में و گھما پایا کسی کو ہم نے آسودہ نظر آسما پایا آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کسی شخصیت کو ہم نے آسودہ یعنی خوشحال خوش و خرم سوکھوں سے نہیں پایا بس ایک مزدور کو اس غم کر دے میں شادم ہوا مزدور کون جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا بس ایک اس شخص کو ہم نے دیکھا کہ اپنے حال میں مست ہے حال میں اپنے مست ہوں غیر کا ہوش ہی نہیں ہے. تو یہ حال ہے تو وہ فرمایا کہ بس ایک مزدور کو اس غم قدے میں شادمہ پایا غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ ہو جائے دیوانہ کچھ اور ہوش نہیں ہے بس ہر مرض کی یہ فکر اور جستجو ہے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہے یا نہیں راضی بس میرا مولا راضی ہو جائے اسی طرح اور ان کی ناراضگی سے بچوں کچھ میرے دل کے دل کے جب دل کے تو پامے جب یہ دل کے تو پامے کیا جب جب منزل مل جائے گی تو کیا حال ہوگا ابھی اس کے اندر جو خا کا میز ملارومی فرماتے ہیں جرا خا کا میز جو مجنو خدم صاف کر گھر جو نتان فرماتے ہیں کہ ابھی یہ گناہوں سے آلودہ ہماری زندگی ابھی تھوڑے تھوڑے گناہ چھوڑنے شروع کیے ہیں تھوڑا تھوڑا سی گلار شروع کیا ہے اس میں یہ مزہ ہے تو جب سانپ پلائیں گے اللہ اپنی محبت کی تو اس کا کیا علم ہوگا جب درد کیا ہو دل میں سار کے اچھے دے کی سامان کیا قل کے اپنے دل کی ناجائز خواہشات کو توڑنے پر جو انعامات اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں وہ اور تعاون کے اندر نہیں عطا فرماتے ہیں یہ راستہ شارٹ کٹ راستہ ہے آؤ دیا رار سے وہ کل گزر چلے سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہے گی کم ایک شخص اللہ کر رہا ہے تو اس کو مزہ آ رہا ہے تو یہ تو نس کی وہ ہو گئی نا بلانی اگر وہ مزے کے لیے کر رہا ہے اگر اگرچہ اگر اللہ کے لیے کر رہا ہے اور مزہ آ رہا ہے تو ٹھیک ہے لیکن مزے کی عبادت اور ہوتی ہے اور اپنی اپنا دل کا فون کرنا اور ہوتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کو جو پیار آتا ہے تار میں اتنا پیار نہیں آتا اتنا تار اللہ کی خاطر جو بندہ اپنا دل توڑ ہے کیا شیر حضرت نے بھبرا ہے کہ کیا خبر تھی کہ ہوں باہر ہے آپ یعنی مجھے کیا معلوم تھا کہ میں اپنے دل کی گندی گندی بادشاہ کو چھوڑا ہوں اور آپ جیسی پاک رات مجھے مل رہی ہے اتنی عالیشان کو آپ ہوا بات کے, کیا کی کے آئے لم دل کے جب تھی آنکھ گی آخرت میں انسان کی اور وہ جنت کے انعامات دیکھے گا دوسری کی تو نہ ذکر کرتے ہی مجھے اونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی وہ جگہ نہ دکھلائے اللہ تعالیٰ سے بچائے اللہ تعالیٰ بس ہمیں بلا حساب جنت میں دخول لے نصیب کرنا دے جب وہ وہاں کے انعامات دیکھے گا بندہ تو کہے گا کہ کاش میری خال دنیا میں پینچی سے کاٹی جاتی میری ایک جو پوری نہ ہوتی کاشت میری ایک بھی مگر وہاں کاش کرش کاش, کاش کرنے سے کچھ نہیں ملے گا آگ بند ہوئی رجسٹر بن ہو گیا بس جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے اپنے لمحات کو پوری جان لگا کر قیمتی بنانا ہے قیمتی کیسے بنے گا وہی اللہ کی فکر اللہ کی رضا, رضا اور کی جستجو اور ناراضگی سے بچنے کی فکر بس لگا رہے لگا رہے کام سے اور گر پڑے تو وہ اٹھ جائے وہ گیہ پڑے نہ رہے پھر اٹھ جائے کپڑے چھاڑ کے چل دے یعنی توبہ کرے اور پھر اپنے کام سے لگ جائے کیا خبر کی میل کھا رہا ہو سنگ کھا رہا ہو بالکل ہی بے جان اور بنجر ہو گھر بسا دل رسی گوہر کسی دل کے ساتھ اپنا دل جوڑ لو گوہر لال اور گوہر بن جاؤ گے تعمیر کوئی مل جائے تو وہ ایسے ویسے کو بھی کیسے کیسے کر دیتا ہے مطلب شخصی ہے طلب سازت ہو چا... کرنا چاہنا رہا اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہ اگر طلب سازت نہ ہو تو کچھ نہیں ملے گا اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ بھی ہو مل کے آپ کی کیا بات بات سنانا جان پل جان پل سرخر ہو موسیقی کے موسیقی ساتھ آئنی اپنی فائشہ کو ہاتھ میں ملا دیا خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے بس صرف کام بند کیا ان پر جانچ کرو بس کام بن جائے گا جانو رو مندر کے جان تردا سر تر جب جلدی سے ریس کے سر رات کا ہی پیاری پر ایک بڑے عالم کی بات یاد آ گئی یہ مارے بیربانی سفر نمار یونین سے روزانہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے حضرت مولانا شاہ راز صاحب نے فرمایا کہ دسترخوان پر رزق کے جو ذرات گرے ہیں جو ذرات ہیں ان کو ایسی جگہ مت دیکھو جہاں پیر پڑے یہ پیاری چیز ہے اس کو یہ پیاری چیز ہے اس کو کاری میں ڈال دو قید کے زمانے میں جب اللہ کے پیجز کا ذرہ بھی کھانے کو نہیں ملا تو لوگ ہوٹلوں کے سامنے کھانے کی پلبو کو سونگتے پھرتے تھے جان بچانے کے لیے سونگنے سے بھی طاقت محسوس کرتے تھے ایک تاروئی نے صحابی سے پوچھا کہ جب چہرے ختم ہو گئے تو سنا ہے کہ آپ لوگ گٹلی چوس کر جہاد کرتے تھے تو گٹلی چوسنے سے کیا طاقت آتی تھی صحابی نے جواب دیا کہ جب گٹھلی بھی ختم ہو گئی تب پتا چلا کے اس سے کیا طاقت آتی تھی تو میرے شہر نے فرمایا کہ دسترخان کے دراط موسی اور جواہرات سے کم نہیں کھانا جب نہ ملے تب پتا چلتا ہے یہ سب جواہرات ہیں ان کو غلط جگہ متنے کو جس سے بےعدی ہوتی ہے بمبئی میں ایک سیٹ اپنے بچے ہوئے کھانے کو کٹر لائن میں کچرے میں پھینکا دیتا تھا لوگوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ بے اکرامی کی وجہ سے وہ اب خط پاتھ پر بیان بنیان بھیج رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا اکریم ورنہ برکت چلے جانے کے بعد کئی کشتوں تک واپس نہیں آتی جس کا دل چاہے کہ اس کے رسم میں برکت ہو تو اسے چاہیے رس اکرام کریں دستر پان کہ رسم کا احترام کرے دسترفان اسی لیے ہے تاکہ کوئی درا استاد باہر نہ جائے اللہ تعالیٰ کو بول دیں اور بنا سفر کرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ